بدرسمے جو حاضر ہے مہمان رفلا خان سان گفتگو جو سلسلو جاری ہے تا اگے ہفتے سائیں جن گال بدھوں کا جن میں بحث تھے ان گالن تفصیل سان گھارا کپے اچھو تو گفتگو جو سلسلو وری جوڑی تھا اگر کچھ کے کے پاس میں نے دیکھا کہ جس طرح سے میں نے ایسا ہوتا ہے تو ان کے ان کے گود سے پیٹی چھین رکھ کے میں بجانے لگا استاد سے کرنے لگے اب بتائیے استاد کا کیا علم ہوگا اسے کیا کہا ہوگا نکالو ہوتا ہے میں گیا کسی شوق کو لے کر یہ اشر ہوا مجھے اپنے افسوس بھی اللہ آ گئی کہا اچھا، ٹھیک ہے کل سے تم آ جاؤ بیٹے تو اس شخص نے مجھے چونکہ ان کے لیے بھی ایک نیا کام تھا گانا سکھانا آواز میں انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ مجھے تیار کرنا شروع کیا اچھا خاصا تیار کر لیا چند چیزیں سات آٹھ چیزیں سات آٹھ راگ اس پہ کچھ راگ کچھ بندشیں اس میں مجھے سکھا دی میں اس پہ گانے لگا لوگوں نے کہا صاحب ان گروستوں نے کہا کہ تمہارے شاگرد کی آواز بہت اچھی ہے اچھا گاتا بھی ہے کہنے لے کہ میں ان کو سکھا رہا ہوں زمانے میں مدراس ریڈیو آل انڈیا ریڈیو نہیں ہوا تھا ان کا ایک اپنا ریڈیو اسٹیشن مدراس نے مونسپل کارپوریشن نے شروع کیا تھا وہ شام کو صرف دو گھنٹے میوزک کے سرایا کرتے تھے دن بھر میں فل آپریشن نہیں تھا وہ پارٹ ٹائم تھا گرمیوں میں ساڑھے پانچ سے ساڑھے سات تک سردیوں کے دنوں میں پانچ سے سات بجے تک ایک آرٹسٹ ہوتا تھا دو گھنٹے وہ گاتا تھا اگر اچھا گا رہا ہے تو آپ کی آپ کی خوش قسمتی اور نہ آپ کو اس کے خراب گانا بھگتنا پڑتا تھا دو گھنٹے کے لیے یہ مدراس ریڈیو تھا تو اس کا ایک آڈیشن ہوتا تھا میں نے کہ رسول میں تم کماں لے کے سکتا ہوں چلو میں نے کہی چلو یہ خیال تک گزرا کہ چند مہینوں کا چند تھوڑے سے وقت میں آدمی کیا سیکھا ہوگا کہ ریڈیو پہ جا کر کے آڈیشن دے لے اپنا لیکن انہیں کانفیڈنس تھا کہ انہوں نے کیا سکھایا ہے انہیں معلوم تھا کہ مجھے کتنا آ رہا تھا اس وقت تک چنانچہ وہ جا کے انہوں نے کہا سوہار میں لے کے بیٹھے گاؤ میں نے گایا لوگوں نے سنا ہندو پنڈت تھے ایک سے ایک جانکار ایک سے ایک بڑا آدمی تھا وہاں موجود کچھ سوالات انہوں نے کیے جو مجھے آتا تھا میں نے جواب دے دیا جو مجھے نہیں آتا تھا میں نے کہا صاحب یہ میں نے سیکھا نہیں مجھے نہیں معلوم تو زیادہ سوالوں کے جواب وہ تھے جسے میں کہتا میں نے یہ نہیں مجھے یہ نہیں معلوم جو مجھے آتا ہے مجھے آتا ہے ان کو بھی شاید رحم آ گیا کہ ایک بچہ آیا ہے شوق سے آیا ہے جتنا آتا ہے اور آنس بھی ہے وہ کہ صاحب مجھے نہیں آتا مجھے آتا ہے تو زمانے میں تین کلاسز تھی اے بی سی تو انہوں نے مجھے سی دے دیا سی اس لیے دیا کہ ڈی کا کے پاس موجود کوئی گریڈ نہیں تھا اچھا اور اس کے دو گھنٹے کے تیس روپے وہ دیتے تھے اچھا تو یہ پروگرام میں نے شاید 9 اکتوبر میرے پاس ہے ڈاکومنٹس سب موجود ہیں کانٹریکٹ موجود ہے میرے پاس 9 اکٹوبر 1935 میں میرا پہلا پروگرام ریڈیو سے دو گھنٹے کا ہوا جس میں میں نے دو گھنٹے کلاسیکی موسیقی اور لوگ دوبارہ بلایا ہوں ریشن یہ تھا کہ دو مہینے کے بعد جو نارمل ہوتا ہے انہوں نے پھر بلایا کہ سلسلہ چلتا ہے اپنا ہے؟ کا اور دردناک میں ایک کتاب لکھی ہے اس پر جو ہو گئی ہے اس کا نام ہے سر کی تلاش اس میں نے ٹریس کیا ہے کہ شوق کیسا ہوا کیا کیا سیکھا بس کے پاس سیکھا کیا کیا ہوا کراچی جب میں آ گیا تو یہ میری خوش قسمتی تھی کہ ایک پارٹی میں ایک فقیر آدمی سے ملاقات ہو گئی sorry, وہ ایک صاحب تھے یہ سلما خا نام سنا ہوگا آپ نے اس کی ماں ہے پارو جی اس کی نانی ہے پارو جی وہ پارو جی اے سکانے ساتھیوں میں سے ان کے بزرگوں میں سے ایک صاحب تھے وہ ان کو لے کے میرے یہاں آ بہت پھٹی حال میں سر پہ ٹوپی نہیں جوتے پر کسی اور قسم کے اور وہ آدمیلا سا آدمی لیکن آدمی شریف شکل سے اچھا تھا اگر وہ آپ کے ہاں آئے تو آپ اسے بٹھائے بھی نہیں آدمی سبھی کہاں سے بھی آئے آپ سے فارو جی نے کہا کہ بھائی لہٰ صاحب میں یہ ان کو لائی ہوں یہ یہ ہے یہ وہ ہے تو معلوم ہوا کہ وہ صاحب جو ہیں کرانے گھرانے سے ان کا تعلق ہے کرانے گھرانہ ایک میں ایک مشہور گانا ہے انڈیا میں بہت مشہور ہے یہاں تو لوگ شاید جاتے بھی نہ ہوں اسے اس کرانے گھرانے میں وحید خان صاحب عبد خان صاحب گنگو بھائی وہ یہ ہیرا بھائی وہ جتنے بھی وہ ابھی بھیم سین جوشی جتنے بھی سب کرا کے گھرانے کے بہت مشہور گھرانا ہے وہ تو جن استاد نے رحمان بخش صاحب نے عبدالکریم خان صاحب کو بحر وحید خان صاحب کو سکھایا تھا انہوں نے ان صاحب کو بچہ تھا یہ آدمی اپنے سینے پہ لٹا کر کے ان کے کان بھرتے گئے سیکھتے گئے سارا علم ان کو دیا انہوں نے لیکن اس آدمی کا بھی دماغ کچھ اور قسم کا تھا یہ طبیعت ان کی اللہ رسول پر قرآن پر حدیث پر راغب تھی جب دیکھو جب نماز روزہ عمل پڑھ رہے ہیں تعویذ لکھ رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں کوئی بات پوچھو تو قرآن کے بیچ میں لاتے ہیں حدیث کے بیچ میں لاتے ہیں اس کے بغیر بات ہی نہیں کرتے ایک مصیبت لیکن گانا انہیں آتا تھا اس زمانے میں مجھے تلاش تھی یہاں بمبئی میں یہاں کراچی میں آ کر کے مجھے کوئی استاد نہیں ملا جس سے میں سیکھ سکوں تلاش تھی مجھے ان صاحب کو میں نے دیکھا کہ یہ تو بڑے کارآمد آدمی ان سے کہا جائے میں نے ان سے کہا کہ صاحب آپ مجھے شاگردی میں لے لیجیے مجھے مہربانی ان کا گھر بار کوئی نہیں تھا جہاں بھی آتے تھے ٹھہرے تھے آج رات اس کے کپڑے کا ایک جوڑا تھا نہ سندوق نہ الماری نہ کوئی نہ ان کا بال نہ بچہ نہ بیوی نہ مولانا عبدالشکور کہلاتے تھے اس لیے کہ مولانا تھے وہ انہوں نے کہا کہ صاحب ٹھیک ہے میں سکھاتا ہوں تو میں نے کہا صاحب مہربانی آپ کی کیا راضی ہو گئے ایک میری درخواست ہے شرط نہیں ہے درخواست ہے وہ یہ ہے کہ مجھے راگ درباری بہت پسند ہے آپ اس کو مجھے سکھانا شروع کریں درباری صرف درباری چکھا ہے اور کوئی سیکھنا سکھائے کوئی راگ مجھے سیکھنا نہیں ہے بہت سے راگ تو مجھے کبھی ایسے ویسے آتے ہی ہیں تھوڑے سے لیکن درباری پر میں چاہتا ہوں کہ پورا قابو ہو میرا اس کے بارے میں پوری معلومات ہوں اس کے ہر سر کو میں سادھوں اور ہر سر کے ساتھ میں میں پورا اس کا حق ادا کروں جو کہ درباری کا ہونا چاہیے ان کا بھی بات تو بڑی تو سمپل تم نے ایک جملے میں کہہ دی دو جمعے میں کہہ دی یہ اتنا آسان نہیں ہے نہ سیکھنے والے کی نہ نہ سکھانے والے کے لیے سیکھنے والا اور سکھانے والا ایک راگ کو کتنے دن سکھا سکتا آ جائے گا وہ. کوئی اور ساتھ ہو اس کے ساتھ, ساتھ کچھ اور راگ چھیڑا جائے اور سرو چھیڑے جائے بھی گی ایک اٹھے جائے روز روز روز روز یہ سب کی یہ جی مصیبت ہے تمہارے گھر والے بھی اگتا جائیں گے تم خود اگتا جاؤ گے میرا کیا ہے تم کہتے ہو تم سکھا دوں گا میں. میں نے کہا جی آپ سکھا دیا چھبیس سال مسلسل ایک تو مسلسل کو خیال رکھے رکھے آپ اور ایک چھبیس سال کے عرصے کو خیال میں رکھے صبح کو جہاں بھی ٹھہرے ہوتے تھے دو ٹھکار تھے ان جاتا لے آتا ان کو ناشتہ کرواتا کمرے کے, لے جاتا, کے سامنے رکھتا اور تمبورے کو ٹیون کرتے تمبورا میرے قبضے میں مجھے دے دیتے لے کے جاؤ اور وہ خود میرے ساتھ آواز لگاتے تھے سکھانا شروع کیا کہ یہ سر کی کیفیت کیا ہے اس کا رکھب ہوتا ہے اس کا گندھار کیسا ہوتا ہے اس کی دہرت کی آج کا سوا لگائی جاتی ہے پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے آواز جو ہے وہ چنچے آپ نے مختلف لوگوں کو سنا ہے کبھی آپ اس کے انداز میں گاتے ہیں کبھی فی خان صاحب کے انداز میں گانے لگتے ہیں کہیں جھلا عبدالغری خاں صاحب کی آ جاتی ہے کہیں کسی کی آ جاتی ہے کہیں کسی کی آتی ہے کہیں عورت کی آتی ہے کہیں مرض کی آتی ہے سب ایریز کر دو اپنا جماغ سے میں نے کہا جی فور کہنا تو آسان تھا وہ ایریز ہوتا نہیں ناظرین گفتو جو سلسلو انجان جاریہ ہے پٹھ ہوتا ہے گڑھو پرے لیجن بھائی اتنے دنوں کا آپ کا سکھا ہوا بندشیں یاد ہیں راگ یاد ہے بڑی کوشش پھر انہوں نے کہا کہ ترکیب اس کی یہ ہے کہ تم آواز لگانا سیکھو اب آواز کے بارے میں ایک بہت سی معمولی بات ہے تو آپ بھی واقف ہوں گے اس کو کہتے ہیں وائس ویسٹ میں وکل میوزک جب سکھائی جاتی ہے تو چار پانچ سال کا کورس ہے کہ صرف آواز کیسی لگائی جائے گانے بجانے تو بات کی بات ہے کمپوزیشن بات کی بات ہے اوپرا کی بات اور ہے سوپرانو کی بات اور ہے فلاں کی بات اور ہے, او بات کی بات ہے پہلے سب آواز لگائی کیسی جائے آواز کو نکالنا کہاں سے ہے زور ہو, کتنے زور کے آواز, نکلے, جو آواز نیچے لگتی ہے اسی زور کے ساتھ, ساتھ جگڑے تو وہ چار پانچ سے سا چھ سال تک میں صرف وائس کلچر کے چکر میں پڑا رہا روز चो. کیا صرف سا لگ رہا ہے لگ رہا ہے, لگ ایسی لگ نہیں لگائی جاتی ذرا وقت ہوگا آپ کا میں لیتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ویسٹ نے اس کو, اس کو سب تک کہتے ہیں جیسے آرگن hmm. ہے hmm. اس میں گیارہ اوکٹیو ہوتے ہیں. ہارمونیم ہے اس میں پانچ چھ بھی ہوتے ہیں اس کے لیے اور سات سے ساتھ سات سے سات سے سات اس کو سپتک کہلاتا ہے تو ایک تک کو انہوں نے بارہ سو سینٹ میں تقسیم کر رکھا ہے بارہ سو سات سروں کو بارہ سو حصوں میں تقسیم کر رکھا تقریباً دو سو اٹھاون حصوں میں ایک سر بنتا ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ یعنی ایک سر میں اگر آپ سا کہیں گے تو اس سا میں دو سو اٹھاون حصے ہیں وہ اس حصے پر اگر آپ کی آواز جا کر کے خائم ہوتی ہے تو وہ جو موسیقی کا تصور آپ کے ہاں ہے بارش ہوتی ہے آگ لگ جاتی ہے فلاں ہوتا ہے فلا ہوتا ہے اسی وقت پر جا کر کے وہ اثر ہوتا ہے کہ سا میں آپ فورٹیتھ نمبر کا سر لگائیں ریکب میں جا کر ففٹی سکس والا ریکب کے ایک درباری بنتی ہے اور درباری کا جو تأثر جو ہوتا ہے وہ پورا آپ. خود آپ اپنے اوپر تاریخ کرتے ہیں اور ظاہر کے سننے والا اسے متاثر ہوتا راگوں ہے راگوں کیفیات ہے کوئی غصے کا راگ ہے کوئی درخواست کا راگ ہے جو کوئی پریم کا راگ ہے جو بھکتی کا راگ ہے کوئی ہر ہر کا را... لڑنے کا راگ ہے کچھ ہر قسم کے راگ ہیں آخر یہ جو تیس دو سو سو راگ جو بنے ہوئے ہیں لوگ لوگ گاتے ہیں نام لیتے ہیں اس کا آخر ہر راگ تو ایک نہیں ہوتا ہر راگ مختلف ہوتا ہے اور ہر راگ کی کیفیت بھی ایک ہوتی اس کا وقت بھی الگ ہوتا ہے اس کے وہ کب وہ کبھی اپنے وقت کے لحاظ سے کبھی اپنے تاثر کے لحاظ سے عام طور پر تاثر کے لحاظ سے کبھی وہ کس جگہ سے پیدا ہوا اس نام اس نام سے یا کس زمانے کس موسم میں وہ گایا جاتا ہے اس نام سے اگر اس کی بہت بڑا لمبا چکر ہے یہ ہوتا تو وہ ایک ایک سر میں ایک دراگ کا مختلف حصوں میں سے ایک نکالنا اور پھر اس کو اس میں جان کرنا پھر اس, کو اس, کے اس میں جان کرنا تب جا کر کے ایک لڑی بنتی ہے اس راگ کی اس راگ کو آپ سیکھ رہے تو گا لیجیے وہی سات سر ہیں بارہ سر ہے آپ اترے اترے چڑھے سر ہیں ان کو گا لیجیے وہ چھبیس سال جب گزرے ہیں چھبیس سال تک میں نے صرف راگ درباری اور ایک استاد سے ایک راگ کو چھبیس سال کی جزویات پر سیکھنے میں میں نے چھبیس سال صرف کر دیئے تو ہوا کہ چھبیس سال کے آخر میں مجھے اندازہ ہو گیا میری آواز چاہے لگے نہ لگے لیکن مجھے معلوم ہے کہ کون سی آواز صحیح ہوتی اچھا چھبیس سال میں ذرا سوچیے یہ کتنا گہرا علم ہو ہوگا یہ تو ہوا میں گرا باندھتے ہیں آپ آپ ایک مضمون لکھتے ہیں دس مرتبہ اس کو کاٹتے ہیں آگے پیچھے کرتے ہیں فلا کے اس کی چھیلتے ہیں چھالتے ہیں دس مرتبہ چھیلتے ہیں پھر ایک جملہ تیار کر کے فٹ کرتے ہیں وہاں تمام ہنر کے ساتھ یہی ہے کہ آپ کو چھیلتے ہیں یا سنگ سازی ہے یا سنگ تراشی ہے بھی سب میں یہ ہے کہ آپ جتنا چاہے پیچھے جو نکلا نکلا فائنل نکلا تو مہارت چاہیے شوبجات کی نسبت یہ شعبہ جو ہے موسیقی کا شعبہ جو ہے وہ بہت ہی نازک بہت ہی گہرا بہت ہی مشکل جب ان کا انتقال ہو گیا تو بالکل میں نت ہو گیا چھبیس سال کا ساتھ آدمی چلا گیا اب میں کس سے سیکھوں گا سیکھنے کا شوق جاری ہے اب تک مجھے جاری ہے کچھ سکھانے والا اور اس پائے کا ملنا مشکل ہے مجھے پھر مجھے وہ سمجھنے والا وہ سمجھانے والا یہ ہوا کہ میں بدل ہو گیا پھر خیال آیا کہ میں جتنا کچھ میں نے سیکھا ہے چھبیس سال اس کا لو, میں تمام لو, خود ریکارڈ تو کر لوں میں میرے اپنا ریکارڈ نہیں ہے ریکارڈ کر لوں چنانچہ بڑے اہتمام کے ساتھ ٹیپ ریکارڈر رکھ کر کے ریہرسل کر کے آواز سن کر کے لیبل قیام کر کے ڈسٹینس قیام کر کے جتنا میں نے سیکھا تھا میں نے وہ ریکارڈ کر دیا okay. جب سنا آپ یقین مانیے 20 سال ایک آدمی ایک راہ گاتا ہے اور ایک ریکارڈ کرتا ہے تو معلوم تو یہ ہونا چاہیے کہ صاحب وہ بالکل یقین کے ساتھ اور پختگی کے ساتھ وہ گاتا ہوگا جب میں نے اپنے آپ کو سنا اس آواز میں خان صاحبیت جو ہوتی ہے گوئیوں کی وہ تھی نہیں اتنا کرنے کے باوجود پھر معلوم ہوا کہ وہ تو صبح سے لے کر شام تک یہی کام کرتے ہیں نہ پارٹی میں جاتے ہیں نہ کلب پہ جاتے ہیں نہ ایڈورٹائزنگ کا کام کرتے ہیں نہ کماتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں, اسی میں لگے رہتے ہیں پھر بھی جب مرتے ہیں تو ان کو کوئی نام یاد رکھتا ہے کوئی نہیں یاد رکھتا ہے کوئی مشہور ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا ہے آج کتنے کے نام آپ کو یاد ہیں بالکل کتنے آج آج آپ کو اتنے لاکھوں تین چار سو سال سے چلا ہوا ہے لوگ گزرے ہیں نام واقف ہیں کتنے نام واقف ہیں آپ سو پچاس دو سو تین سو لاکھوں لوگ گا چکے ہیں ان کے نام آپ یاد ہے اتنا مشکل کام ہے یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ چیز اٹائی کا شوقین کا کام نہیں ہے جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو یہ ابھی آئیں گے جو کلیکشن پہ ناظرین گفتگو جو سلسلو جاری ہے سمجھا تو یہ پوری تاریخ جو ایک لفظ ضرور غور سے بدھن جڑو واڑ بریک بیلکم بیک ناظرین گفتگو جو سلسلو انہاں جا رہی ہے اچوت لطفلہ خانسہ گفتگو جو سلسلو اقتیوت ہے سر کلیکشن کی بات ہو رہی تھی تو آپ نے ابھی تک جو کلیکشن وہ فی تھی جی ابھی آتے ہیں ہم لوگ میوزک پر وہ کون سے نام ہیں جن کو آپ چاہ رہے ہو کہ گنوایا جائے کہ بھئی فلان لوگوں کی کلیکشن ہے نہیں جب آپ کلیکشن پہ آتے ہیں تو اس کلیکشن کو میوزک سے مختص نہ کیجئے آپ آپ کے بیان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں میوزک میں جمع کرتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی اور آوازیں ہیں اور چیزیں ہیں جو میں اس کے ساتھ کلیکشن ہو رہی ہے دراصل اس کلیکشن کو اب نام ہم نیا نام دیتے ہیں وہ ہے تو وہ کئی درجوں سے کئی مرحلوں سے گزر کر کے ایک بات قائم ہوئی کہ اب اس کے اندر الگ الگ سیکشن ہونی چاہیے ایک حصہ تو موسیقی کا ہو ایک حصہ گفتگو کا ہو ایک حصہ مذہب اسلام کا ہو ایک حصہ شاعری کا ہو ایک حصہ فل انٹرٹینمنٹس کا ہو لطیفے بیان کیے جائیں جوک سنائے جائیں دوستوں کی آوازیں جانے والوں کی آواز ہو آواز ہوں اب اس سل شروع ہو گیا اللہ دے اور بندہ لے رہا مرچکی, مرچکی آپ کہہ رہے ہیں تو اس میں موسیقی کا ایک شعبہ اس کے اندر ہے جو پھیلتا گیا اس کے ساتھ ساتھ اور جو شعبے تھے وہ بھی پھیلتے گئے ادب کا شعبہ اردو ادب کا شعبہ تھا ایک شعری شعبہ تھا شعر کا حصہ الگ ہو گیا نثر کا حصہ الگ ہو گیا اس میں تنقیدیں تھی نثر میں تنقیدیں تھی مضامین تھے باتیں تھی انٹرویوز تھے وہ اس میں آتے گئے شعر شاعری میں مشاعرے تھے لوگوں نے اپنے اپنے شعر مجھ مجھے آ کے سنائے ریکارڈ کروائے وہ تھے اس میں مختلف شاعری تھی اس میں اس میں برسی بھی تھے غزلیں بھی تھی نظمیں بھی تھی ہوتا گیا مذہب اسلام میں یہ قرآن پڑھا ہوا وہ ڈسکو پہ تھا ان کو میں ٹیپ پر منتقل کرتا گیا پورا قرآن جو ہے وہ ٹیپ پر منتقل کیا میں نے پھر ایک وقت آیا کہ میں نے مولانا احتشام الخانوی کے پاس جا کر کے درخواست کی کہ آپ میں آپ کو آ روز لے جاتا ہوں آپ تھوڑا تھوڑا دو تین رکو ایک رکو پر پڑھ لیں پھر میں آپ کو چھوڑ دوں گا کیونکہ مرازی ہوئے تو تین چار سال تک میں روز ان کے خدمت میں حاضر ہوتا تھا روز لے آتا تھا روز ریکارڈ کرتا تھا روز واپس یہ سسٹمیٹک وی میں چلتا رہا یہی ہار شیر کر رہا یہی ہارود و عذاب کا رہا یہی ہار ریکارڈنگ کر رہا اور سات ساتھ موسیق بھی چلا ساتھ یہ کچھ بتائیں کہ اس طرح تو نہیں ہوتا ہے کہ آپ شاعری ہی مطلب ریکارڈ کر کے ان کو ضرور ان سے باتیں بھی ہوتی ہوگی رفاقت بھی بڑھتی ہے تھانوی صاحب سے بھی بڑی ہوگی بہت اور ڈسکشنز بھی ہوئے ہوں گے ابن انشاء کی آپ نے ابھی بات کی یا فیض صاحب کی بات کرتے تھے آپ تو یہ کس طرح کا سلسلہ رہا یہ کچھ ہمیں بتائے یہ ہے کہ میں ان کے پاس جاتا تھا جن کو بج ریکارڈ کرنا ہوتا تھا mm -hmm. کوئی صاحب باہر سے انڈیا سے آ ہیں مثال کے طور پر کھلا مکھا ٹھہرے ہوئے ہیں oh, mm -hmm. آباد میں یا کراچی نیو کراچی میں ٹھہرے ہوئے ہیں ناگن چوک چوک میں ٹھہرے ہوئے ہیں mm -hmm. تو میں ان کے پاس جاتا تھا ملاقات ہو جاتی تھی mm -hmm. نہیں ہوتی تھی تو پھر دوسرے مرتبہ جاتا تھا mm -hmm. ان سے ملاقات ہو رہا. بات کرتا تھا ان کو رضامند کرتا تھا جب راضی ہوتے تھے تو وقت مغرب کرتا تھا وہ روز دفتر پہنچ جاتا تھا ان کو لاتا تھا ریکارڈ کرتا تھا میری بیوی ان کی خدمت میں چاہے پانی جو بھی دینا ہو وہ پوری خدمت کرتی تھی پھر بعد میں مجھے کا وقت آتا تھا تو پھر وہ بلے جاتا تمہیں اچھا اپ کی وائف کو بھی شوق ہے ان چیزوں کا شوق ہے ہی نہیں اور, اور پورا شوق ہے میں جس طرح سے فیل کر رہا تھا ابھی جب ہم لوگ یہاں تقریبا ان کو سب چیزوں کا تھا جس طرح کیس کیس کہ میں, میں اب عمر کے اس, اس, اس, اس, اس حصے میں پہنچ گیا ہوں جہاں کہ مجھے ضرورت ہے کہ کوئی اس قسم کا پریکٹیکل کام جس میں کہ فزیکل کام شامل ہے وہ کوئی اور کرے مجھ سے اٹھنا بیٹھنا جانا آنا بار بار کرنا وہ ہوتا نہیں تو میں گپ بیوی سے کہتا ہوں بیوی یہ لا دو بیوی وہ لا دو چنانچہ ان کو معلوم کرنا پڑا کہ وہ فلاں چیز کہاں ہے فلاں چیز کیا ہے کون آنے والا ہے کس کو ریکارٹ کیا ہے اپنے کہاں رکھا ہے تو اس حد تک وہ میرے ساتھ تعاون کی بات اگر کرتے ہیں تو آپ ایک جملہ میں آپ سے کہتا ہوں آپ سمجھ لیجے صرف وہ یہ کہہ دے کہ میاں صاحب یہ ریکارڈنگ ان کا بہت ہو گیا ہے اس پر بہت خرچ اٹھ رہا ہے ٹائم جا رہا ہے میں کلب نہیں جا سکتی دوستوں کو اپنے پاس بلا سکتی دوستوں کے پاس جا نہیں سکتی تاش میں کھیل نہیں سکتی فلاں میں یہ کام نہیں کر سکتی تو آج اس کو آپ بند کر دیں لانا چھوڑ دیں آج نہ آئے وہ صاحب آئیں گے تو پھر کبھی آج جو آئیں گے انڈیا سے تب لائیے گا ان کو ختم تو یہ تعاون جو ان کا ہے کہ بغیر so کسی so so کے so وہ ساتھ دیتی رہی. یہی سب کچھ اچھا سر یہ تصوف کے حوالے سے اسلام اور تصوف کے حوالے سے اس کے بارے میں بھی کچھ ہمیں بتائیں कس, कس کے تصوف یا مسٹرسم جس کو بول, اس پہ بھی آپ کی دلچسپی دل تصوف بھائی سچ پوچھئے تو میری لائن نہیں ہے اچھا چونکہ ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوا تھا لوگوں کا آنا جانا ہمارے یہاں تھا یا ہمارا ان کے جا ان جانا تھا جہاں دین آتے ہیں صوفیا آتے ہیں تو بچپن ہی سے آپ کو شاید سن کے تعجب ہوگا اب وہ پابندی تو نہیں رہی اللہ معاف کرے گنےگار بہت ہوں میں لرا کا اللہ معاف کرنے والا ہے سات سال کا میں تھا اس وقت پر میں تہجد پڑا کرتا اچھا تربیت کا ماحول کا یہ عالم تھا کیا مش صبح کوٹ کے سردیوں میں ٹھنڈا پانی سے وضو کیا جائے رات کو بچہ ہے ٹائیفائڈ ہو گیا اور بیالیس دن کا ٹائیفائڈ ہوا وہ حال خراب ہوئی پھر اس کے بعد میں اس میں اس شراکت میں کمی آتی گئی کسی نہ کسی وجہ سے دوست احباب کی وجہ سے کہیے شوق ذوق کی وجہ سے کہیے وقت کی بات بھی کہیے یا ملکوں کا اثر کہیے سفر کی بات کہیے کسی نہ کسی وجہ سے وہ عملی شدت تو قائم نہیں رہی لیکن ذہنی طور پر جو اس وقت عالم تھا اس وقت وہی عالم ہے بلکہ اب تو بڑھاپا آ گیا ہے تو اپنی حیثیت اپنی وقت اور اپنی جو کیفیت ہے وہ آپ کے سامنے بھی ہے خود میرے اپنے سامنے بھی ہے میرا ضمیر ہے جو مجھے اس پر تنبی کرتا رہتا ہے ہدایت کرتا رہتا ہے مجھے میری رہنمائی کرتا رہتا ہے اچھے برے کی تمیز دکھاتا ہے اللہ کے قائل ہے لیکن اس کی مہربانیوں کا درم کا جو آپ کو شاید یقین نہ ہے یہ بات نئے لطیفہ ہے نئے ہنسنے ہنسانے والی بات ہے ایک بیر حقیقت ہے ایک ننگیشم سے بیان کرتا ہوں اللہ کا کرم مجھ پر اس حد تک بچپن سے لے کے اب تک شامل حال رہا کہ آج تک میں نے جس چیز کو مانگا اس نے مجھے دے دیا کوئی ایسی چیز مجھے یاد نہیں آتی اور ہے بھی نہیں کہ میں نے مانگا ہو اس نے نہ دیا ہو ایسا خوش, خوش ایسی خوش قسمتی مجھے پتہ نہیں کس کس کو حاصل اچھا تو یہ تصوف کی باتیں ہو رہی تھی تو کچھ پڑھا بھی ہے کچھ سنا بھی ہے کچھ صحبتیں بھی رہی ہیں باتیں بھی ہوئی ہیں کچھ وظائف بھی دیے گئے مجھے کچھ باتیں بھی ہوئی کچھ سمجھایا گیا لیکن یہ شوق شوق ایسا برا عمل ہے دنیاداری کا کہ وہ اس پر حاوی ہوتا چلا گیا میرے پاس اتنا وقت نہیں رہا یا میں, میں نے اس پر توجہ نہیں دی کسی نہ کسی وجہ سے چنانچہ میں اس کی لذتوں سے محروم رہا یہ نہیں کہ میں نے سمجھتا کیا چیز ہے کیا نہیں ہے وہ ہے تو بہت ہی بہت بہت, بہت بڑی چیز ہے بہت ضروری چیز ہے جس سے انسان بنتا بھی ہے وہ انسان بنتا بھی ہے اس سے سب کچھ ہوتا ہے لیکن میرا اس سے کچھ زیادہ خود نہیں رکھا کہ اگر میں اس طرف چلا جاؤں گا تو پھر یہ کام نہیں ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو چھپن سال سے جو کام کر رہا ہوں ایک اہم چیز ہے دنیا میں ثقافت کے ثقافت کی دنیا میں شعر و ادب کے علاوہ موسیقی و رس کے علاوہ اور مصوری کے علاوہ تراشی کے علاوہ بہت سے ایسے علوم ایسے فنون کے جن پر صرف چند لوگ جیتے ہیں اور وہ بہت مشکل کام ہے جو چند لوگوں سے انہیں اللہ تعالی شہرت بھی دی ہے کامیابی بھی دی ہے تو وہ اس کے مقابلے میں میرا ایک نئی چیز کو یہ یہ نسبتاً نئی چیز ہے جب سے یہ ٹیپ ریکارڈرز آئے ہیں یہ کیسٹ ریکارڈرز آئے ہیں یہ سیڑھی بننے لگے ہیں آواز کو محفوظ کرنے کا طریقہ ایجاد ہو گیا ہے اب ہر شخص کے قابو میں ہر شخص کے ری، ود ریچ ہے حرض کرنے لگا ہے تو ایسے دور میں آوازوں کو اہم آوازوں کو یہ نہیں کہ اگر بغیر کسی انتخاب کے آپ آوازوں کو جمع کرتے جائیں تو یہ کمرہ کیا پورا محلہ بھی اس کے لیے پورا اس پہ تو آپ کو اپنا کچھ تھوڑا سا علم تھوڑی سی جانکاری تھوڑی سی معلومات ہونی چاہیے کہ کس کو ریکارڈ کرنا چاہیے کس کو نہیں کرنا چاہیے کس کو ریکارڈ کرنا ہے تو کتنی دیر تک ریکارڈ کرنا ہے اس کو ریکارڈ کرنا ہے تو اسے کیا ریکارڈ کروانا ہے جب تک ان باتوں پر آپ کا عبور نہیں ہوگا تو اس کو آپ نہ ریکارڈ کر سکتے ہیں نہ بلا سکتے ہیں نہ کچھ کام کر سکتے ہیں تو وہ ایک نئی چیز ہے نسبتاً نئی چیز ہے نیا نئی سے سخ... ثقافت کی دنیا میں ایک نئی چیز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آوازوں کی حفاظت سے آوازوں کی مدد سے آئندہ صدی میں ایک سو سال کے بعد پچاس سال کے بعد اس سے بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں ایک تصور تو میرا آئند تصور میرا ہے کہ یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر جس انداز سے ٹیکنیکلٹی کی ترقی ہو رہی ہے ٹیکنیک تیزی سے عمل میں اس پر عمل پیرائی ہو رہی ہے تو وہ وقت دور نہیں کہ اگر آواز کو پچاس سال کے بعد اگر آپ فیڈ کریں کسی مشین میں تو اس آواز کی کاشت کی وجہ سے کہنے والے کا ایک ایک, ایک مہوم سا حلیہ اس کی شکل قائد اعظم کی آواز مثال کے طور آپ نے فیڈ کر دیا تو ایک شکل آ سکتی ہے کہ بھائی وہ مونقل ہے دبلا پتلا چہرہ کبوترا چہرہ ہے یہ اس کی آواز حال سے آواز کیا آواز ہے پھر اس میں آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ یہ آواز کا لہجہ جو ہے اس کے اندر انگریزی تو آپ کے وہ بیرسٹری والی انگریزوں کی آواز آواز تو ہے لیکن اس میں لہجہ جو ہے اس کے خاندانی کاٹھے واڑی لہجہ کہیں جھلک رہا ہے چنانچہ یہ آدمی کاٹھے کا رہنے والا تھا پھر یہ بھی معلوم سکتا ہے کہ صاحب یہ اٹھتر سال کی عمر میں یہ آواز ریکارڈ ہوئی تھی آواز کے لہجے سے آواز کے لرزے سے آواز کے ویلیو سے ایک صورت پیدا ہو سکتی ہے بتا سکتی ہے کہ ایک انسان کے اٹھتر سال میں ستر سال کے بعد کی یہ آواز ہے یہ جوانی کی آواز نہیں ہے خلا کی آواز نہیں ہے ایک اور لطیفہ سن لیجیے جو میرے ذہن میں ہے جس طرح سے آج آپ سرم دے کر کے حقیقت سچ بلوا لیتے ہیں وہ آواز بتا سکے یہ آپ کو یہ آدمی بکاؤ تو نہیں تھا یہ بہت بڑی بات اگر اور... یہ چیز سو سال میں مل جائے تو یہ پچاس سال میں جو میں نے آوازیں جمع کر رکھی ہیں ہندوستان اور پاکستان کی ان کو آپ فٹ کر کے ان کی سچائی معلوم کر کے فیض صاحب نے یہ غزل فلا جگہ سے میکسیکو کے فلاح ب... ب... سے کہی تھی انہوں نے لے کر کے اس کا نام دیے بغیر یہ اپنا دیا اس ایسی بہت سے خامیاں اور خوبیاں دونوں اس وقت آ جائیں گے اور اس وقت پر مولک بیٹھ کر کے اس 50 سال کو دوبارہ مرتب کرے گا تو وہ صحیح پرسپکٹیو میں آپ کے سامنے ہیں کہ آواز کی ایک اہمیت یہ بھی ناظرین گفتو جو سلسلو انہا جاریہ ہے پٹھوں تاہکڑوں پریں The Legend. The Legend. لطفلا خان جی شخصیتی کو جو اڑی ہے جہیں پانے دور کے گھن تے اثر چڈ سمجھم تو وہ گھڑا رائٹرس گھڑا گائن والا یا مختلف زندگی کے جی پہلو سے تعلق رکھد مانو ایک حساب سے لطفلا خان دے مہربانی کی جی نگاہ سے نہاری ہوں جے بھلے اج اصان کے نبی نہ یا کچھ آن بھی چھاکان جو لطفلا خان سندن گم تواز کے آواز تمام جلدی گم تھی سی ان گم آواز کے ہمیشہ جی لائے محفوظ کرے سڈو ہے لطفلا خان جی شخصیت میں تمام گھا مو متاثر سندس دوستی جو کو تمام وڈو ہے اچو تو سند ایک مداح ہے دوست خاں ان کے بارے میں کچھ پوچھو اس میں کوئی شک نہیں کہ لط اللہ خاں ایک لیجنڈی لیجنڈ شخصیت ہے ان کو اگر ہمارے ملک میں کسی پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے تو ان تندوں میں سے یہ مقام میں لط خان صاحب کو پچاس برس سے جانتا ہوں تقریبا میں نے اب تو ملاقات بھی نہیں ہوتی ہے بہت دن سے کبھی کبھی ملتے میں نے اتنا कमिटेड आदमी अपने हॉबी से कहिए मकसद इसको कोई आइडियल तो कहा नहीं जा सकता है इस चीज़ को इस चीज को कोई मंजिल तो कहा नहीं जा सकता बड़ी जो उनका शौक है क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है तो ये हॉबी कहें तो हॉबी तो ऐसी है जो शो दी जाती है हॉबी का दर्जा इससे बहुत कम है یہ کوئی ایک خاص کمٹمنٹ ہے ان کا آوازیں ریکارڈ کرنا اور تصویریں لینا یہ اب تک آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ ان کے پاس جتنی جتنے اہم آدمی آپ سوچ سکتے ہیں ہندوستان پاکستان کے اہم آدمی مختلف برانچز آف لائف میں موسیقی میں سیاست میں پینٹنگ میں کھیل میں کسی بھی شعبۂ حیات میں ان سب کی آوازیں رت اللہ خاص صاحب کے پاس انتخاب کرتے تھے اب اس آدمی تک پہنچ رہا بہت سے لوگ تو خیر کرا لیتے ہیں شوقیہ اپنی آواز ریکارڈ میں نے بھی کرائی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی کیوں میں کیا بات ہے آپ کیوں کر رہے ہیں میں کیوں ریکارڈ کروں وہ پرابلم بنتے ہیں پھر ان سے ٹائم طے کرنا پھر کہیں تو یہ خود جاتے تھے اپنی مشین لے کے کسی کو بہتر سمجھتے ہیں کہ گھر پہ بلا کے وہاں ان کا اکوپمنٹ زیادہ اچھا ہے وہاں ریکارڈ کریں پھر اس کو فیر کرنا اپنے کیسٹ پہ لانا یہ اور پھر اس کو جس طرح ماشاءاللہ سجاتے ہیں یہ اپنے کمرے میں ان کے پہلے ایک مکان تھا فلیٹ تھا وہ اس کے چاروں کمرے ان کی دیوارے کھود کے, کے لگا دیے تھے وہ. وہ بھی کم پڑ گئے تو دوسرا دولت مند آدمی نہیں ہے چالیس برس پہلے کے قریب بڑی کامیاب تھی بڑی اچھی تھی اس کا جتنا پیسہ تھا جو آمدنی ہوتی تھی اس کی اس میں لگا دیتے تھے اپنے شوق میں اب اپنا شوق کیا ہوا وہ تو ایک نیشنل شوق یا ایک انٹرنیشنل شوق ہو گیا آپ سمجھیے تو موسیقاروں کی میوزک کی اور موسیقاروں کی آوازوں کی آوازیں پھر جو یہ سائیڈ نمبر ٹو شوق ان کا تھا وہ اس مرتبے کا تو نہیں ہے جیسے آوازیں ریکارڈ کرنے کا ہے نہ اتنا بڑا اچیومنٹ ہے لیکن وہ عجیب و غریب اچیومنٹ ہے تصویر میں اپنا ان کا انتخاب کرنا خود لیتے ہیں تصویر انتخاب کرنا منظر کا شخص کا جگہ کا ہر وہ ممکن چیز جس کی تصویر دی جا سکتی ہے اور ان کو پسند آئے ان کو کوئی اس میں اینگل نظر آتا ہو تو وہ میں نہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کا شمار مجھے نہیں معلوم کہ کتنے ان کے پاس کیا ہے کتنے ان کے پاس کیا ہے لیکن اگر میں عمومی طور پر ہزاروں کہہ دوں کہ ہزاروں تصاویر ہیں اور ہزاروں آوازیں ہیں ان کے پاس تو ذرا بھی مبالغہ نہیں ہوگا اب عمر ان کی ہو گئی ہے ظاہر ہے تھوڑے مجھ سے ہی بڑے ہیں لیکن اب بھی کام کرتے ہیں کام کیے جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ کام تو ایسا ہے کیونکہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا لیکن اب بھی ان کا جو اشتیاق ہے اور جو ان کی مہویت ہے اس میں جب وہ مصروف ہوتے ہیں اور جو ان کا جس کو میں نے شروع میں ہی ابتدائی گفتگو میں کمیٹمنٹ کہا تھا اس میں میں ذرہ برابر کمی نہیں دیکھتا ہوں اللہ ان کو سلامت رکھے لتھ اللہ خاں ہندوستان پاکستان میرے خیال میں پورے ایشیا میں ایک دفعہ ہم نے تحقیق کی تھی ہم کچھ دوستوں نے مل کے پوچھا پوچھ گچھ کی تھی خطوط کے تھے ادھر ادھر جانے والوں سے ہی پوچھا تھا ہر یوروپین بریٹن سے تو ہم نے زیادہ نہیں رابطہ کیا لیکن امریکن بھی ہر حیران ہے اس چیز پہ بہت سارے امریکن سے بات ہوئی اور خاص پہ ایشیا کے جو لوگ چائنا کا میں نہیں کہہ سکتا ہنڈریڈ پرسینٹ لیکن یہ جو ہمارا ساؤتھ ایشیا سمجھ لیجیے اور اس, اس ایسٹ ایشیا لگا کے اس میں کوئی آدمی ایسا ہوگا تو ہوگا not known to us. اللہ انہیں سلامت رکھے میں تو مطلب ان سب باتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک اور سائنس بھی ہے جو پیرل کام کر رہی ہے سر uh, بات یہ ہے کہ باتیں اتنی ہیں یو سو مطلب یہ کہنا چاہیے کہ اتنے پہلو اتنی اتنے اینگلز ہیں کہ ہر چیز پہ بہت زیادہ گفتگو ہونی چاہیے لیکن جس طرح ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے سو so, اس پروگرام کا بھی ہے بہت شکریہ آپ نے سب کچھ اتنا کھل کے اور اتنے اپنے اپنا پن کے ساتھ یہ سب کچھ شیئر کیا سو اور بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات شکریہ باپ بہت شکریہ جائے بہت, بہت شکریہ ناظرین رتف اللہ خان کی جی شخصیت ممکنہ کافی منٹان نہ جی. ہی پروگرام ڈھٹے تاکہ معلوم تھے تا لیجنڈ جی صحیح مانا میں مہ لہی تھا یقین سا تو پروگرام پوگرام کر گڑی ایڈیشن جن کے شاید اگے کدہ نہ سن سیس اج سمجھنے میں کامیاب تھوڑا امید تب بھی ان قسم کا ایکسپیریئنس مسا شیئر کرو تھو تا تھوڑا تاج مہربانی کڈی پوگرام دکھو اید ہفتے وی ملاقات ہوتی اللہ